تو جب انہین بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے اور جب برائی پہنچت تو موسا اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگون لیتے سن لو ان کے نصبہ کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہ ہو